बाय बाय सादत हसन मंडो नाम उसका फ़ातमा था पर सब उसे फातू कहते थे बानिहाल के दर्रे के उस तरफ उसके बाप की पंचक्की थी जो बड़ा सादा लोह मम्मर आदमी था दिन भर वो उस पंचक्की के पास बैठी रहती पहाड़ के दामन में छोटी सी जगह थी जिसमें ये पंचक्की लगाई गई थी फातू के बाप को दो तीन रुपये रोज़ाना मिल जाते जो उसके लिए काफ़ी थे پھاتو البتہ ان کو ناکافی سمجھتی تھی اس لیے کہ اس کو بناؤ سنگار کا شوق تھا وہ چاہتی تھی کہ امیروں کی طرح زندگی بسر کرے کام کاج کچھ نہیں کرتی تھی بس کبھی کبھی اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ بٹا دیتی تھی اس کو آٹے سے نفرت تھی اس لیے کہ وہ اڑ اڑ کر اس کی ناک میں گھس جاتا تھا وہ بہت جھنجھلاتی اور باہر نکل کر کھلی ہوا میں گھومنا شروع کر دیتی یا چناب کے کنارے جا کر اپنا منھ اس کو چناب سے پیار تھا اس نے اپنی سہیلیوں سے سن رکھا تھا کہ یہ دریا عشق کا دریا ہے جہاں سونی مہوال ہیر راجہ کا عشق مشہور ہوا بہت خوبصورت تھی اور بڑی مضبوط جسم کی جوان لڑکی ایک پنچکی والے کی بیٹی شاندار لباس تو پہن نہیں سکتی میلی شلوار اور کرتا دوپٹہ ندارت نذیر سچیت گڑھ سے لے کر بانہال تک اور بدروا سے کشتوار تک خوب گھوما پھرا تھا اس نے جب پہلی بار فاتو کو دیکھا تو اسے کوئی حیرت نہ ہوئی جب اس نے دیکھا کہ فاتو کے کرتے کے نچلے تین بٹن نہیں ہیں اور اس کی جوان چھاتیاں باہر جھانک رہی ہیں نذیر نے اس علاقے میں خاص بات نوٹ کی تھی کہ وہاں کی عورتیں ایسی قمیصیں یا کرتے پہنتی ہیں جن کے نچلے بٹن غائب ہوتے ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آیا یہ دانستہ ہٹا دیے جاتے ہیں یا وہاں کے دھوبی ہی ایسے ہیں جو ان کو اتار لیتے ہیں نظیر نے جب پہلی بار سیر کرتے ہوئے پھاتو کو اپنی تین کم بٹنوں والی قمیص میں دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا وہ حسین تھی ناک نقشہ بہت اچھا تھا تعجب ہے کہ وہ میلی ہونے کے باوجود چمکتی تھی اس کا لباس بہت گندہ تھا مگر نظیر کو ایسا محسوس ہوا کہ یہی اس کی خوبصورتی کو نکھار رہا ہے نظیر وہاں ایک آوارہ گرد کی حیثیت رکھتا تھا وہ صرف کشمیر کے دیہات دیکھنے اور ان کی کرنے آیا تھا اور قریب قریب تین مہینے سے ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا اس نے کشتواڑ دیکھا بھدروا دیکھا کد اور بٹوت میں کئی مہینے گزارے مگر اسے فاتو ایسا حسن کہیں نظر نہیں آیا تھا بانحال میں پنچکی کے باہر جب اس نے فاتو کو تین بٹنوں سے بے نیاز کرتے میں دیکھا تو اس کے جی میں آیا کہ اپنی قمیص کے سارے بٹن علیحدہ کر دے اور اس کی قمیص اور فاتو کا کرتا آپس میں خلط ملت ہو جائیں کچھ اس طرح کے دونوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے اس سے ملنا نظیر کے لیے مشکل نہیں تھا اس لیے کہ اس کا باپ دن بھر گندم مکئی اور جوار پیسنے میں مشغول رہتا تھا اور وہ تھی ہسمکھ ہر آدمی سے کھل کر بات کرنے والی بہت جلد گلو مٹھو ہو جاتی تھی چنانچہ نذیر کو اس کی قربت حاصل کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی چند ہی دنوں میں اس نے اس سے راہ و رسم پیدا کر لی یہ راہ و رسم تھوڑی دیر میں محبت میں تبدیل ہو گئی پاس ہی چناب جسے عشق کا دریا کہتے ہیں اور جس کے پانی سے فاتو کے باپ کی پنچکی چلتی تھی اس دریا کے کنارے بیٹھ کر نذیر اس کو اپنا دل نکال کر دکھاتا تھا جس میں سوائے محبت کے اور کچھ بھی نہیں تھا فاتو سنتی اس لیے کہ وہ اس کے جذبات کا مذاق اڑانا چاہتی تھی اصل میں وہ تھی ہی ہسوڑ ساری زندگی وہ کبھی روئی ہی نہ تھی اس کے ماں باپ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہماری بچی بچپن میں کبھی نہیں روئی نذیر اور فاتو میں محبت کی پینگیں بڑھتی گئی۔ نظیر پھاتو کو دیکھتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس نے اپنی روح کا عکس آئینے میں دیکھ لیا ہے اور پھاتو تو اس کی گرویدہ تھی اس لیے کہ وہ اس کی بڑی خاطرداری کرتا تھا اس کو یہ چیز جسے محبت کہتے ہیں پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ خوش تھی بانحال میں تو کوئی اخبار ملتا نہیں تھا اس لیے نذیر کو بٹوت جانا پڑتا تھا وہاں وہ دیر تک ڈاک خانے کے اندر بیٹھا رہتا ڈاک آتی تو اخبار پڑھ کے پنچکی پر چلا آتا قریب قریب چھ میل کا فاصلہ تھا مگر نذیر اس کا کوئی خیال نہ کرتا یہ سمجھتا کہ چلو ورزش ہی ہو گئی ہے جب وہ پنچکی کے پاس پہنچتا تو فاتو کسی نہ کسی بہانے سے باہر نکل آتی اور دونوں چناب کے پاس پہنچ جاتے اور پتھروں پر بیٹھ جاتے فاتو اس سے کہتی بخیر آج کی خبریں سناؤ اس کو خبریں سننے کا خب تھا نذیر اخبار کھولتا اور اس کو خبریں سنانا شروع کر دیتا ان دنوں فرقہ وارانہ فسادات تھے سر سے یہ قصہ شروع ہوا تھا جہاں سکھوں نے مسلمانوں کے کئی محلے جلا کر راک کر دیے تھے وہ یہ سب خبریں اس کو سناتا وہ سکھوں کو اپنی گوار زبان میں برا بھلا کہتی نذیر خاموش رہتا ایک دن اچانک یہ خبر آئی کہ پاکستان قائم ہو گیا ہے اور ہندوستان علیحدہ ہو گیا ہے نذیر کو تمام واقعات کا علم تھا مگر جب اس نے پڑھا کہ ہندوستان نے ریاست مانگرول اور ماناوار پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا مگر اس نے اپنی اس پریشانی کو فاتو پر ظاہر نہ ہونے دیا دونوں کا عشق اب بہت استوار ہو چکا تھا اس کا علم فاتو کے باپ کو بھی ہو گیا تھا وہ خوش تھا کہ میری لڑکی ایک معزز اور شریف گھرانے میں جائے گی مگر وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی سیال کوٹ نہ جائے جہاں کا نذیر رہنے والا تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ نظیر اس کے پاس رہے دولت مند کا بیٹا ہے پنچکی کے پاس کافی زمین پڑی ہے اس پر ایک چھوٹا سا مکان بنوا لے اور دونوں میاں بیوی اس میں رہے جب چاہا پلک جھپکتے سری نگر پہنچ گئے وہاں ایک دو مہینے رہے پھر واپس آ گئے کبھی کبھار سیال کوٹ بھی چلے گئے کہ وہ بھی اتنی دور نہیں فاتو کے باپ سے اس نے مفصل گفتگو کی وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا نذیر اور فاتو بہت خوش ہوئے اس روز پہلی مرتبہ نذیر نے اس کے ہونٹوں کو چوما اور خود اپنے ہاتھ سے اس کے کرتے میں تین بٹن لگائے دوسرے دن نذیر نے اپنے والدین کو لکھ دیا کہ وہ شادی کر رہا ہے کشمیر کی ایک دیہاتی لڑکی ہے جس سے اس کی محبت ہو گئی ہے ایک ماہ تک خطوں کی ہوتی رہی آدمی روشن خیال تھے اس لیے وہ مان گئے حالانکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے خاندان میں کرنا چاہتے تھے اس کے والد نے جو آخری خط لکھا اس میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ نذیر فاطمہ کا فوٹو بھیجے تاکہ وہ اپنے رشتے داروں کو دکھائیں اس لیے کہ وہ اس کے حسن کی بڑی تعریفیں کر چکا تھا لیکن بانحال جیسے دور افتادہ علاقے میں وہ پھاتو کی تصویر کیسے حاصل کرتا اس کے پاس کوئی کیمرہ نہیں تھا نہ وہاں کوئی فوٹوگرافر بٹوت اور کد میں بھی ان کا نام و نشان نہیں تھا اتفاق سے ایک دن سری نگر سے موٹر آئی نذیر سڑک پر کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ اس کا دوست رنبیر سنگھ ڈرائیو کر رہا ہے اس نے بلند آواز میں کہا رنبیر یار ٹھہرو موٹر ٹھہر گئی دونوں دوست ایک دوسرے کو گلے ملے نذیر نے دیکھا کہ اس کی موٹر میں کیمرہ پڑا ہے رولیفیکس نذیر نے اس سے کچھ دیر باتیں کی پھر پوچھا تمہارے کیمرے میں فلم ہے رنبیر نے ہنس کر کہا خالی کیمرہ اور خالی بندوق کس کام کی ہوتی ہے میرے کیمرے میں سولہ ایکسپوجر موجود ہیں نذیر نے فوراً پھاتو کو ٹھہرایا اور اپنے دوست رنبیر سے کہا یار اس کے تین چار اچھے پوز لے لو اور تم میرا خیال ہے سیالکوٹ جا رہے ہو وہاں سے ڈیولپ اور پرنٹ کرا کے مجھے دو دو کاپیاں بٹوت کے ڈاک خانے کی مارفت بھجوا دینا رنبیر نے بڑے غور اور دلچسپی سے پھاتو کو دیکھا اس کی موٹر میں ڈوگرا فوج کے تین چار سپاہی تھے تھری ناٹ تھری بندوقیں لیے رنبیر جو مقام فوٹو کے لیے پسند کرتا یہ مسلح فوجی اس کے پیچھے پیچھے ہوتے نظیر اس کے ہمراہ ہونا چاہتا تو یہ ڈوگرے اسے روک دیتے کشمیر میں ہلڑ مچ رہا تھا اس کے متعلق نظیر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہندوستان اس پر قابض ہونا چاہتا ہے مگر پاکستانی اس کی مدافعت کر رہے ہیں فوٹو لے کر جب نذیر کا دوست رنبیر اپنی موٹر کے پاس آیا تو اس نے نذیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا فاتو ڈوگرے فوجیوں کی گرفت میں تھی انہوں نے زبردستی موٹر میں ڈالا وہ چیخی چلائی نذیر کو اپنی مدد کے لیے پکارا مگر وہ عاجز تھا ڈوگرے فوجی سنگین تانے کھڑے تھے جب موٹر سٹارٹ ہوئی تو نذیر نے اپنے دوست رنبیر سے بڑے اجزانہ لہجے میں کہا یار رنبیر یہ کیا ہو رہا ہے رنبیر سنگھ نے جو کہ موٹر چلا رہا تھا نذیر کے پاس سے گزرتے ہوئے ہاتھ ہلا کر صرف اتنا کہا بائے بائے